شرو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اچ ام اللہ فل چسچا جلو سو اللہ کا حکم یعنی عذاب گویا آ ہی پہنچا تو کافی روز کے لیے جلدی مت کرو یہ لوگ جو اللہ کا شریک بناتے ہیں وہ اس سے پاک اور بالا تر ہے وہی فرشتوں کو پیغام دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس کے پاس چاہتا ہے بھیجتا ہے کہ لوگوں کو بتا دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو مجھے سے ڈروس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 وتحمل أفطالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق مَا لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل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 وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره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 اور وہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے اختیار میں کیا تاکہ اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زیور موتی بغیرہ نکالو جسے تم پہنتے ہو اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں دریا میں پانی کو پھارتی چلی جاتی ہیں اور اس لیے بھی دریا کو تمہارے اختیار میں کیا کہ تم اللہ کے فضل سے معاش تلاش کرو تاکہ اس کا شکر کرو اور اسی نے زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے کہ تم کو لے کر کہیں جھپ نہ جائے اور نہریں اور رستے بنا دیئے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 کہ جو بوج یہ يشعرون ثم نیو ملتی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 اللہ اسے خوب جانتا ہے سو دو کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ اس میں رہو گے اب تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے وکیل چکو خیورو لینسن فی ہری دنیا حسن دار ولا دار چکین جن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 تو سلام علیکم کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو عمل تم کیا کرتے تھے ان کے بدلے میں بحشت میں داخل ہو جاؤ ہل یانبرون الا ان تأتیہم الملائکت او یأتی امر ربک کذالک فعل الذین من قبلہم وما ظلمہم اللہ ولیکن كانوا انفسهم یظلمون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 تو ان کو ان کے امال کے برے بدلے ملے اور جس چیز کے ساتھ وہ ٹھٹے کیا کرتے تھے اس نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا شوق من, من شعیص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 وَلَقَدْ بعثنا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِن تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يَضِلُّ وَمَا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 والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا من بعد ظلموا في الدنيا حسنه ولا اجر اخره أكبر لو كان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 اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لیے وطن چھوڑا ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا عجر تو بہت بڑا ہے کاش وہ اسے جانتے یعنی وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں وما ارسلنا من قبلك الا رجالا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 لكم لراؤوف الرحيم يروا الا ما خلق الله من شيء يتفيا غلاله عن اليمين والشمال اليسجد سجد للله وهم داخلون ولله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 اور اپنے پروردگار سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں اور جو ان کو ارشاد ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں قال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فاين يا يفرعون وله ما في السماوات والارض وله الدين واسبا اف غير مِنَ اللَّهِ وَإِن مَّا إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْئُونَ وَإِن مَّا إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ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 اور اس خبر بد سے جو وہ سنتا ہے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے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 اور یہ دوزخ میں سب سے آگے بھیجے جائیں گے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 وَإِنَّ لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم منا في بطونه من بين فرث ودم لبنا لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سفرا ورزقا حسنا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 جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں ان کے لیے ان چیزوں میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اوشا ربل تم کلو کی سب کی شراب مختلف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 نیمت الہی کے منکر ہیں جن ازو لین ازو نسر و رنت لوی ان چلون و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 ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا, منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثر هم لا يعلمون اب کملا تجرا شریو کلو جب خیر ہری ہوا سو تین اللہ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے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 ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أغوى أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعبا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 سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا, أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم سوامی لچتی کم بسم کے داری کے سم چلو فہمین یار پونی ان چل کی وقت اور اللہ ہی نے تمہارے لیے گھروں کو رہنے کی جگہ بنایا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 وإذا رأى الذين ظنوا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم منظرون وإذا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 ونزلناهم عذابا فوق العذاب لما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هاؤنا ونزلنا عليك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 اور جب پکی قسمیں کھاؤ تو ان کو مت توڑو کہ تم اللہ کو اپنا زامین مقرر کر چکے ہو اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے وليبين إن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله نجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عنه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 وَلَا تَشْتَغُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ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 فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إننا سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا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 ما عملت وهم لا يغلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة, مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان تكفرت بأمع من الله فأذكرت جس دن ہر متنفس اپنی طرف سے جھگڑا کرنے آئے گا اور ہر شخص کو اس کے امال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی کا نقصان نہیں کیا جائے گا اور اللہ ایک بستی کی مثال بیان فرماتا ہے کہ ہر طرح امن چین سے بستی تھی ہر طرف سے رزق با فراغت چلا آتا تھا مگر ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کے اعمال کے سبب ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا کر نہ شکری کا مزہ چکھا دیا پریجو نو لو نزون بہ لو کوئی دیا وشکو نیو گو چی ہو چا ان كنتم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 چلو ہر سو تمستین حسن چند سونی تم نو نیل کے نت میں ہنی فو گن لوش لکھیں بے شک ابراہیم لوگوں کے امام اور اللہ کے فرما بردار تھے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 اور مشرکوں میں سے نیل چوالی نخت رو بھی وہ انچی نی اختل پون وہ لے لمبل چی و حسن چیو ج